اس مبارک سلسلے کا شترویں تیسٹھ کے کی واقعات سے معطر کرتے کے الحمد للہ وقفا و سلاد وسلام عنا سعید نبی بنا محمد وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العاشمي وعلى آله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد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 صلى الله عليه وسلم إِنَّ الله يَرْفَوْ بِهَادَ الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَزَوْ بِعَا آخَرِينَ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ دروس تفسیر کے سلسلے میں ہم نے شب ہات آدہ در صورت فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن اللہ کی ایک کامل مکمل جامع مان کتاب ہے یہ دستور انسانیت ہے یہ دستور اسلام ہے یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اس میں ایک حرف کی بھی زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا اسی لیے آج دنیا میں کوئی کتاب نہیں بچی کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان نہیں تھی فرمایا لیکن قرآن الحمدللہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا تو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لے تھا کہ ان پھر بات سمجھنے میں اللہ کرے آسانی ہو کہ دشمنان اسلام جب اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے نہ اس کی فصاحت و بلاغت کا توڑ پیش کر سکے نہ اس کے اعجاز اعجاز کا کوئی توڑ پیش کر سکے ہزار دعو کے مطابق باوجود اس کے برابر کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے اور اس کے بعد پھر کیوں جوں علم بڑھتا گیا چونکہ آخر اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں ہر چیز میں انتہا پہ رہا ہے آپ ایک فصل کاش کرتے ہیں جب وہ پک جائے گی تو کٹے گی تو اب یہ دنیا کی فصل جو ہے روز بروز پکتی جا رہی ہے اب اس کے کٹنے کا وقت قریب آ رہا تو اب انہوں نے جوں جوں علم بڑھتا گیا وسائل علم بڑھتے گئے ذرائع بڑھتے گئے ایسی ایسی نئی نئی ایجاد سامنے آ گئی کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے آدمی حیران ہو جاتا لیکن ان سب کے باوجود قرآن قرآن ہے اس کا مقابلہ آج بھی کوئی نہیں کر سکا جیسے کو ایسی وقت چودہ سو سال پہلے نکل سکے کوئی آج بھی نکل سکے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو دشمن جو میڈیا پورے عالم میں صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے جہاں کوئی حادثہ ہو مسلمان جہاں کوئی واقعہ ہو مسلمان ان سے دس بندے مر جائیں یہ دس لاکھ مار دیں کوئی بات نہیں جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے یعنی عتیب بات ایک واقعہ ہوتا ہے ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے کا ابھی تک کوئی پس منظر سامنے نہ بھی آیا ہو فورن مسلمانوں کے ذمہ لگ جاتا ہے میں اس قدب اسلام کے خلاف ہیں کیا وہ خاموش ہو جاتی قرآن کا توڑ بنانے کے لیے کوشش نہ کر دیتی کہ بھئی کیسے کہتے ہیں مسلمان کی اللہ کی کتاب ہے دیکھو ہم نے قرآن کا جواب دے دیا بنا دیا ہم نے بھی تصور بنا دی یہ خاموش بیٹھ جاتا جو ایک دوائی بنانے پر دو دو ارب ڈالر خرچ کر دیتے ہیں جو لوگ ایک دوائی کی ریسرچ پہ دو دو ارب ڈالو خرچ کر دیتے ہم بیس بیس سال اس سے لگے رہتے ہیں کیا وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اسی لیے ان لوگوں نے ہمارے نام سے دھوکھا دینے والے لوگ جیسے رشتی تھا تصریبا نسرین تھی اسی طرح اپنا چکڑالوی تھا اسی طرح جیراج پوری تھا اسلم جیراج پوری اسی طرح کا یہ سب لوگوں کو انہوں نے اسی لیے تو خریدا ورنہ ان کو کیا دلچسپی تھی اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ مسلمان لوگ ہیں اسلام میں رہے ہیں یہ جانتے ہیں یہ شاید کوئی حل نکالیں گے ان کو سکالر بنا کے دنیا میں پیش کیا یہ بڑے سکالر بڑے فصل قرآن وہ اہل قرآن ایک فرقہ جو پیدا ہوا تھا ان کو بنا کے پیش کروں گا دیکھو جی یہ لوگ ہیں نا اصل جو صحیح معنی میں قرآن کو سمجھے ہیں ان سے رجم کا انکار کروایا کسی سے ربا کا انکار کروایا کسی سے آدمی کے ہاتھ کاٹنے کا انکار کروایا کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں اور یہ ظالمانہ ہیں اور یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں اب بڑے لوگ بڑے لکھے اب تو چور بھی بڑا لکھا ہے یعنی بڑا لکھا چور ہو تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی آج تک پوری دنیا اللہ کی قرآن کے کسی بات کو چیلنج نہیں کر سکتی اسی لیے میں نے صاحب کا طرف میں کہا تھا کہ مسن قرآن نے خبر دی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایسے بھائیوں نے پکڑا کنویں میں ڈالا نکالے گئے مصر کی بازاروں میں بیچے گئے امرات العزیز اور عزیز نے مل کے خرید لیا وہاں ان کو یہی یہ حالات پیش آئے پھر حضرت مصر کے جیل میں گئے پھر جیل سے نکلے تو تخت پہ آئے اور اس کے بعد یہ ہوا یہ تو مصر کا واقعہ ہے نا کریم واقع کا واقعہ ہے جہاں سات ہی تین کی اسرائیل جیسی ذہین زیرک اور مکار قوم آباد ہے کم از اس کم اسی واقعہ کو چیلنج کر دیتے کہ جی قرآن نے جو بیان کیا ہے غلط ہے قرآن نے موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسا علیہ السلام پیدا ہوئے فراؤن نے قتل کا آرڈر کیا ہوا تھا اللہ نے موس علیہ السلام کی وہاں والدہ کے دل میں باٹ ڈالی کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو اور پھر دریا جو ہے اس کو ساحل پہ, پہ پہنچائے گا کنارے پہ پہنچ گا اور کنارا بھی وہ جو فراؤن کے گھر میں ہوگا پھر حضرت موس علیہ السلام کو اللہ نے دودھ پینا بند کر دیا کہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے یہ سارے واقعات کم از کم یہودی تو مانتے ہیں نا سیدنا رام علیہ السلام کو کہتے ہیں جی کمال نبی ہمارا ہے تو مسلمان غلط بات کر رہے ہیں یہ واقعہ یوں نہیں ہے ہم جانتے ہیں اپنے نبی کے آواز ایک بات کو چیلنج کر دوں پھر آن غلط ہو گیا اسرا علیہ السلام کے مقابلے سے لیکن کیا آج تک دنیا اس بات کو چیلنج کر سکتی ہے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک لکڑی دریا کے پانی پہ بارو اور راستے بن جائیں دیکھو نا قرآن یہی کہتا ہے نا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا فدر پیسہ کلبا کہ دریا پہ لکڑی مار لکڑی ماری گئی تو پانی جم گیا سڑکیں بن گئی راستے بن گئے اچھا قوم بنوش رائن بھی بڑی عجیب تھی انہوں نے کہا جی راستہ تو ہے لیکن ہم جب اس راستے سے گزریں گے ہمیں کیا پتا کہ دوسرے راستے والے بھی زندہ ہیں یا بڑھ گئے ہیں لہذا ان کے ہمارے درمیان میں باقاعدہ روشن دان کھڑکیاں ہوں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں گے وہ بھی بن گئے پھر غلق ہو گئے پھر آؤں کی لاش کو دریا کے باہر پھینک دیا گیا قیامت تک وت بنانے کے لیے چلو اسی بات کو چیلنج کر دیتے کہ جی قرآن نے جی خبر تھی یہ بات ایسی نہیں ہے کوئی فروغ خرچ نہیں ہوا کوئی دریا میں رستے نہیں بنے لیکن آج بھی پوری دنیا کا میڈیا جو ہے ہزار زور لگانے کے بعد آپ دیکھیں جہاں لاس وی گاس میں آپ جائیں وہاں باقاعدہ ایک کا ہے, کسینو ہے. جس میں یہ سارا منظر دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ دریا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور فلاح غرق ہو رہا ہے اور فراہم کی لاش پیر پھینکی جا رہی ہے وہ خود دکھاتے ہیں تو اچھا دکھاتے بھی کہا ہے وہ اس شہر میں جو شہر سب سے شہر گنا ہے یعنی جسے شہر خرابات کہا جاتا ہے لال وکاس کا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گیمبلنگ کا اڈا ہے پورے دنیا میں اور وہاں باسی بات گناہ کے میرے خیال میں کچھ نہیں ہوتا اس کے باوجود وہ وہ لوگ جو اتنے بڑے یعنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں وہاں صرف جوا ہے اور جوا کروڑوں کا القوں کا جوا ہوتا ہے وہاں اللہ وافرم ہے تو شراب ہے کباب ہے شباب ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ بھی وہ اپنے دکھا کہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں یہ واقعہ جو قرآن میں ہے ٹھیک ہے اگر غلط ہوتا کیوں دکھا رہے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور تھے ایک فارس ایک روم یہ اس وقت سب سے بڑی طاقت تاکہ اب روم میں ہی نقل تھا خیراک کو جب نام سرکار دو علم پیش کیا گیا اور اس نے قرآن سنا اور صحابہ کو بلایا باتیں پوچھی اس نے کہا کہ جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل سچ اور اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا نا جہاں یہ محمد مصطفیٰ موجود ہے میں ان کے قدم دھو لیتا مانتا ہے اتنی بڑی طاقت ہے یعنی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اچھا اس سے عجیب بات دیکھیں کہ قرآن باغ نے مکی زندگی میں خبر دی کہ بولی بدل غلط غلط کے ان کو شکست ہو گئی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ غالب آ جائیں گے قرآن خبر دے رہے تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ساری دنیا آ آ گئی نہ قرآن کی مثل قرآن بنا سکے نہ صورت بنا سکے نہ اللہ کے قرآن میں کوئی اعجاز کے اعتبار سے نہ بھی اعتبار سے قواعد کے اعتبار سے فساد کے اعتبار سے بلاغت کے اعتبار سے معانی کے اعتبار سے کوئی اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکے اللہ بے عیب اس کا کلام بھی بے عیب اللہ کی ذات جو ہے وہ بے عیب اللہ کی ذات جو ہے وہ منفا ہے تمام صفات نقصانوں سے تو اس کا کلام بھی ہر بات سے نقصان سے پاک ساری دنیا کے بڑے بڑے قواعد بڑے بڑے علماء قواعد علماء بہانی علماء بلاوت علماء فلکی علماء اقتصادیات علماء طبقات الارض دنیا کے علماء نے زور لگا لیا ان کہا قرآن میں جو کچھ ہے وہ اچھا قرآن باغ میں جب دریاؤں کا نقشہ کھینچا ہے سمندروں کا نقشہ کھینچا ہے تو بڑے بڑے جو نیوی کے بڑے بڑے اڈمرل گزرے ہیں نقا جو قرآن کہہ رہا ہے اتنی اچھی ہمیں بھی نہیں قرآن نے جب زراعت کے بارے میں ہمیں بدلایا ہے تو بڑے سے بڑے ہمارے کلچرل یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی لوگ جو تھے وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے قرآن نے جب ہمیں میزائل اور ایٹم کے بارے میں سمجھائے ہیں تو ساری دنیا نے غور کیا کہ ابھی آخر وہ کوئی پتھر تو سارا جو پرندے لے کے آئے ہاتھیوں جیسے جسے والے جانور پہ پھینکا جائے اور ان کو بالکل ختم حالات کر کے رکھ دے دیں ہم معقول ایسا ماقول ایسا کرتے گھاس کھانے کے بعد جانور چلتا ہے نا پاؤں میں رگڑتا ہے تو اس کے بعد جو گھاس کی حالت ہوتی ہے بچے ہوئے کی سب معقول کھا کھا کے اگالی کر کے پھینک دیتا ہے نا جانور اس کے بعد پاؤں سے رگڑ بھی دیتا ہے تو انہوں نے کہا یار کوئی چیز تو ہے کوئی ذرہ کوئی ایسی بلا تو ہے نا قرآن نے بتلایا نا ان کو کہ جب جن اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے شہاب ایک چبکتا ہوا تارا صرف روشنی کی طرح لگتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے سفی نینو علیہ السلام کشتی این علیہ السلام نے بنائی اور سب سے پہلے نجارے کا کام جو ارو علیہ السلام نے کیا اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل لائے تعلیم دی لکڑی کاٹی گئی پھٹے تختے بنائے گئے اچھا آج تک دنیا الٹ جائے تختی کشتی کی شکل وہی رہے گی چاہے آپ اس کو جہازوں میں بدل لیں چاہے آپ اس کے لیے اب بڑے بڑے کوئی نظمت جیسے جہاز بنا لیں جو لندن سے نیو یارک تک چلتے ہیں جو دنیا کے سب سے مہنگا اور سب سے آرام دہ لگژری جی اور سب سے بڑے گونا ان کا برقرار لیکن شکل وہی رہے گی جو آج سے چودہ سو سال پہلے ابھی ان فرمائی ہے شکل نہیں بدل سکے اچھا اسی طرح پرانے مقدس میں ایک لفظ میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے علیہ اسلام کے لیے ہوا تھا گرمی تک ارتا تھا اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلواؤ دانش فرنگ کہ فرنگ کا یہ جلواؤ علمی ترقی مجھے نہیں اندھا کر سکتی سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجب کہ میری آنکھوں میں تو مدینے کی مٹی کا سرما ہے میں تو نبی کے ماننے والا بندہ ہوں میرے لیے کیا چیزیں کچھ بھی نہیں یہ <تصفح> تو ابھی چاند پہ پہنچ رہے ہیں میں جس نبی کو مانتا ہوں اس نے انگلی سے ٹکڑے کر دیا تو ان کا ترقی کو میں کیا سنگ کہ بھائی یہ تو ابھی تک وہاں سے تصویر لا رہے ہیں مٹی لا رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں اچھے جی وہاں بکنگ کریں گے تو وہاں پانی کا کیسے انضام ہوگا ہَاؤں کا کیسے انضام ہوگا اور اللہ کے نبی نے بغیر کسی اسٹیشن کے بغیر کسی ہیڈ کوارٹر کے بغیر کسی وسائل کے بغیر کسی اسباب کے سرزمین مکہ میں کھڑے ہو کر اس زمانے میں جبکہ مکے میں پرائمری اسکول بھی دکھائی اشارہ کیا اور چاند تو ٹکڑے ہو گیا اور پھر ایک بندے نے نہیں دیکھا دو بندے نے نہیں حضور نے بنایا مکے والو آؤ دیکھو گلا ہو جاؤ اچھا انہوں نے جناب ایک ایک اعتراض ڈھونڈا اسی بات پہ انہوں جی نے کہا جی اگر چاند دو ٹکڑے ہوتا تو باقی کسی ملک نے بھی تو ذکر کیا ہوتا نا باقی بات قرآن کے یا قرآن کے ماننے والوں کے اور تو کسی نے ذکر نہیں کیا بھائی پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت کیا اس طرح کے وسائل تھے کہ صبح تک تلی پورن ہو جاتے سب کو یا اسی وقت رات کو جناب موبائل پہ آدمی جگہ دیتا نے بچوں کو یا تم انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو دیکھو جانے ٹکڑے ہو گیا جلدی کو دیکھ لو پھر یہ موقع نہیں ملے گا ایک دوسری بات یہ ہے کہ اوقات کا فرق ہے اب آپ مثلا یہاں بیٹھے ہیں دس بجے ہیں کسی ملک میں ابھی سات بجے ہیں لندن میں تین گھنٹے کا فرق ہے اچھا پاکستان میں بارہ بج گئے کسی جگہ ساڑھے بارہ ہو گئے اچھا دبئی وغیرہ کے علاقوں میں گیارہ بج گئے گھنٹے کا فرق ہے تو بارہ حال مقصد یہ تو ضروری تو نہیں کہ جس وقت یہ چاند کا واقعہ آیا ہر جگہ رات تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کی تاریخ فرشتہ اگر اٹھا کے دیکھیں تو گوالیار کا جو راجہ تھا اس میں اس کتاب کے اندر اس کے حوالے سے موجود ہے کہ میں فلا تاریخ کی فلا سال کی فلا مہینے کی فلا تاریخ میں اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا میں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوا دیکھا اب وہ تو ہندو راجہ تھا وہ تو مسلمانوں کا کوئی دوست چوڑا تھا کہ اس نے ہماری تائید کرنی تھی کیونکہ ہندو اور یہودی کے تو خون کے اندر اسلام دشمنی ہے نا اور کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا جتنی آپ ہمدردی کریں وہ کہہ کہ کیا نہیں یہ موسلا ہے اچھا لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی لیے پھر جب سارے مقابلے نہ ہو سکے نا جی تو اس کے بعد باقی صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ کسی طرح یار اب اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے چلو کوئی شک پیدا کرو کم از کم مسلمان شبوں میں تو پڑ جائے نا تو ان شبہات میں سے میں نے کافی شبہات الحمدللہ ذکر کیے اور ان کا جواب بھی جو اللہ نے توفیق دی اور علمان خاص کیا ایک شبہ ان میں اور تھا کہ جی مسلمان جو ہے صورت فاتحہ میں آتا ہے سرات المستفیمہ سراط علیہم غیر المحبوب آمین کہ مسلمان مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں سراج مستقیم کی ہدایت کروا سیدھے راستے کی. تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیا جب یہ نواز پڑھ رہا ہے تو مسلمان کو ہدایت حاصل ہے یا نہیں اگر تو ہدایت حاصل نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے اور اگر اس کو ہدایت حاصل ہے تو پھر ہدایت کیوں مانگ رہا ہے یا تو کہیں کہ اس کو ہدایت نہیں پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے والا نماز پڑھنے والا بھی کوئی ہدایت والا تو نہ ہوا اور اگر اس کو ہدایت حاصل ہے یہ ہدایت یافتہ ہے تو پھر اس کو مزید مانگنے کی کیا ضرورت ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے میرے لیے ایک ڈبہ جو ہے آ کے منادیل کا رکھ دیا اب میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب بنادیل لائے بنادیل لائیں تحصیل حاصل بھی ایک موجود ہے پھر اس اس موجود کو مانگنے کا کیا مطلب اس کو عرضی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل یعنی جو چیز پہلے موجود ہے اس کو پھر حاصل کرنے کا کیا مطلب تو یہ ایک انہوں نے شبہ ڈالا نمبر ایک نمبر دو یہ شبہ ڈالتے ہیں جی کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں ان نبا تمظر ان قوم ہاتھ کہ اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہاتھ بھیجے ہدایت کرنے والے بھیجے اللہ فرماتے ہیں ان کا تحقیقی ہلا سراط مستقین میرے محبوب آپ سے رات مستقین کی طرف ہدایت فرماتے ہیں اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور اسی جگہ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان نقلا تحقیم ناپتا آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس کو بابو رکھیں ہدایت تو میرے ہاتھ میں ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کو ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم ہدایت نہیں دے سکتے تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے بلا گن اللہ حای میں شاہ جس کو اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے وہ کہیں جی یہ جی بات ہے ایک طرف تو آپ ان کو ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ ہاتھی ہیں وہ دائی ہیں وہ مشر ہیں وہ نظیر ہیں وہ منزم ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہتے ہیں جی یہ کیسے بات تو کسی بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ ان کا دوسرا شبہ اور دوسرا شبہ جو ہے وہ ہے تو کچھ علمی بات لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہنا انمتا الم تو سرا تلندینہ جو ہے یہ ہے بدل مبدل من ہو جو ہے وہ ذکر کیا گیا پہلے احدین اسورات المستفین تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی ضرورت کیا تھی مبدل من ہو کے ذکر کرنے کی اللہ سیدھی بات وہ کہتے تھے کہینا انتا ہل آپ کو سمجھیں کہ ہندین اسورات الدینا انعمت علیہ محبوب علیہ پھر یہ کیا ضرورت تھی کہ پہلے کہا جائے کہ اح دن سرا تل مستقیم سرا تل روی را نام تعلیم تو یہ ان کا ایک قاعدے کے اعتبار سے قواعد کے روپ سے اپنا اعتراض اور ان چیزوں کو بہرحال سمجھ بھی ہو سکتا ہے پھر جس کے علم میں قواعد کے ساتھ دلچسپی اچھا خدا کی شان ہے کہ اپنا حضرت کشمیری بہت بڑے محدث عالم گزر اللہ ننورش رحمۃ اللہ علیہ اللہ سب کی خدمات تمام علماء کی قبول فرمائے بڑے بڑے علماء ہند میں آئے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے تو وہ کبھی کبھی فرماتے تھے کبھی کبھی قرآن کی پڑھا رہے ہوتے تھے میں نے تو نظیارت کی نہ سنا لوگ نقل فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ لم یدرک لمکاز القرآن کہ قرآن کا جو اعجاز ہے نا اس کا اعجاز شکوہ جو ہے قرآن کا علمی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اصل ہمارے دور میں سمجھا تو سمجھا بھی دو لنگڑوں نے دونوں دو لنگڑے زبخشری دو اور اخپش دونوں لگڑے تھے اچھا خدا کی گزرے تھے دونوں پٹری سے بھی اترے ہوئے تھے دونوں موتری بھی یہ بھی اللہ ہے لیکن قرآن کے قواعد پر نظر تھی ان کی مجھے خود میں نے کسی جگہ دیکھا کہ سندی رحمت اللہ علیہ عبید اللہ سندی رحمت اللہ بہت بڑے تفسیر قرآن سے ان کا عشق تھا اور ان کی بہت تفسیر الہام الحام الرحمان کی تفصیل القرآن بہت مشکل تفسیر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری نور الدین کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کو قرآن کے ساتھ بڑا شغف تھا اور قرآن کا علم رکھتا تھا اب دیکھیں نور الدین سب سے بڑا بدبخت ہے نا قادیانی کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین حکیم نور الدین جو تھا یہ طبیب بھی تھا بہت بڑا اور یہ سب سے پہلا خلیفہ ہے غلام محمد قادیانی کا اور اس کے گمراہ کرنے میں یعنی اگر پچاس پرسنٹ غلام محمد قادیانی کی اپنی بدبختی ہے تو پچاس پرسنٹ اس کا نور دینی کا یہ جتنی عربی کی عبارات ہیں نا اور جتنی یہ عربی کی اس کے بشین گوئیاں ہیں اور عربی نقات میں بات ہے یہ ساری نور دینی عبادات مرزا اتنا بڑا عالم نہیں تھا وہ تو عربی نبی تھا عربیاں لکھتا تھا اور اس کے بعد وہ تو پھر سرکاری نبی بنا نا لیکن اس کا علمی کام جو تھا نا سارا یہ بدبخت کرتا تھا نور بھی دی. اب دیکھیں کہ وہ میں اس کا خلیفہ بنا گمراہ ہو گیا لیکن قرآن سمجھتا تھا اسی لیے دی آپ دیکھیں نا کہ انگریزی جی کا ترجمہ سب سے پہلے محمد علی جی نے کیا انگریزی زبان میں جو ترجمہ قرآن کا آیا ہے ہمارے انڈو پاک میں سب سے پہلے محمد علی نے قادیانی تھا مرزا تھا لاہوری کاتیانی مرزا جو ہے دو قصے ہیں ایک قادیانی ہے ایک لاہوری ہے وہ لاہوریوں کا بڑا تھا لاہوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جد جد تو تھے نبی نہیں تھے اور خاندانی جو ہیں وہ کہتے نہیں وہ لبی بھی تھی بار ایک لمبی بحث مانا یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ علوم قرآن کو پھر سمجھتا بھی تو وہ ہے نا جس کے بعد پہلے جو قواعد کو جانتا نہیں ہوگا تو بےچارا کیا سمجھے گا تو اس لیے بات کو سمجھیں تو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جی جب آدمی ہدایت یافتہ ہے ہدایت اس کو پاس ہے پھر مانگنے کا کیا مطلب تو اس کے جواب میں علماء نے کئی جواب دیے ہیں تو پہلا جواب یہ ہے انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ ہدایت کے درجات جیسے مثلا تکوا اس کے درجات سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ کفر سے بچو کلمہ اللہ سے ڈرنے والوں میں تو آ گیا تو تکوے کا ایک مقام تو یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچو اب اس کا دوسرا مقام شرک سے بھی بچے اور قبائل جلوب جو ہیں بڑے بڑے گنا آدمی کو برباد کر دینے والے ان سے بھی بچے وہ بھی متقی یہ بندہ بڑا مستقی ہے ماشاء اللہ بڑا پرہیزگار ہے یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے وہ بھی منتقل اچھا ایک اس کا تیسرا درجہ ہے مستقی کا وہ یہ ہے کہ صرف قبائل سے نہیں بلکہ سغیر گناہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے صرف یہ نہیں کہ بڑے گناہوں سے تو بچہ ہے لیکن چھوٹے گناہوں کا خیال نہیں کرتا لیکن نہیں وہ بھی بدھ بک کی تکوی کا ایک مقام ہے کہ وہ پھر چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جائے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کی ایک آخری سٹے جاتی ہے کہ اللہ کے سوا سل میں اور پھر کسی کا ہے ہی نہیں خیال سب کو چھوڑ بیٹھے یہ مقامات تو اب ایک درجہ اگر حاصل ہے تو دوسرا درجہ تو بندہ مانگتا ہے تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہدایت کے مرات کو مقامات ہیں جب بندے کو ایک مرتبہ ایک سیڑھی مل گئی تو اگلی سی پہ جانا چاہتا, جانا, چاہتا جانا چاہتا ہے پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے ہدایت کے اسٹچز ہیں مقامات ہیں تو اور ہدایت کا معنی ہی کیا ہوتا ہے مارفت الہی اللہ کی ذات کی معرفت اس کے صفات کی معرفت اور اس کے اندر براتے وہ مقامات ہیں تو گویا ہمیں اگر ایک مرتبہ حاصل ہوا ہے تو اس کو ہم دوسرا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی جیسے مثلا ایک تاجر ہے بزنس کرتا ہے ایک لاکھ کما لیا اب اگر وہ اور بزنس کرے تو آپ کہیں گے بڑے بے وقوع. جب ایک لاکھ ہے تو اور کیوں کر رہا ہے تو اس کو تو آپ نہیں کہتے کہ تم دوبارہ تحصیل حاصل کیوں کر رہے ہوئے ایک لاکھ تو بن گیا ایک اور لاکھ کیوں کر رہے ہو تو اگر دنیا میں ایک اسٹیج پہ ہم نے ایک لکھ پتی بنے پھر کروڑ پتی بنے اور پھر ارب پتی بنے اور جب اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے نا پھر بندہ پتی ہی رہ جاتا ہے باقی سب کچھ چلا جاتا ہے نہ لکھ رہتا ہے نہ کروڑ نہ ارب صرف پتی اور پھر ایک مقام وہ بھی آ جاتا ہے جب بیوی بی چھوڑ کے چلی جی پتی ہی نہیں رہتا تو وہ تو اس لیے میں تو ہدایت کے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہتی صراط المستقیم, صراط المستقیم سے مراد کیا ہے دین سیدھا راستہ تو اب دین کا پسند اب, اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ شار منصور کو کون سی سڑک جاتی ہے آپ کہتے ہیں جی یہ آپ ہسپتال کے دروازے کے سامنے آپ سیدھی یہ سڑک لے لیں آگے جا کے فراہ جگہ ٹرک تو میرا مقصد سڑک ہے یا منزل پہ پہنچنا ہے یعنی میں وہاں کھڑے ہو کے صرف سڑک دیکھتا رہ سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہے لائٹنگ بڑی خوبصورت ہے سڑک چوڑی بھی بہت ہے ماشاءاللہ اللہ سو میٹر کی سڑک ہے اور دو رویا ہے آنے جانے کے بھی ون وے ٹریفک ہے یار گاڑیاں بھی چلتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہیں لائٹنگ بڑی اچھی لگتی ہیں اسی لیے میں نے پوچھی تھی کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے پوچھی تھی تو جب آپ نے سراط المستقیم کی دعا کی تو مانا یہ ہوتا ہے کہ آلہ ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا منزل مقصود پہ نہ پہنچے تو سڑک پہ آنے کا کیا فائدہ ہوا تو اب جب ہم نماز پڑھے ابھی منزل مقصود پہ پہنچے تو نہیں وہاں تو اسی لیے بعض البا اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراۃ ایک ہدایت معنی ہوتا ہے بوسل ال مطلوب اراۃ کا کیا معنی ہے مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اے فلاں ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا نا یوں چلے جاؤ یہ ایمرجنسی سے سیدھی رازداری دا جائے گی اندر چلے جاؤ پھر وہاں پوچھ رہے نا کہ ایادات کون سے ہیں اور پھر وہاں کمرہ نمبر دو تین چار پانچ یا فلاں میں ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو راستہ دکھا دیا اس کو کہتے ہیں ارا طریق کہ پوچھنے والے کو آپ نے بتا بھی دیا اشارہ بھی کر دیا راستہ بھی دکھلا دیا کہ بس اب یہ سڑک رہے کہ ایسے یہاں سے جاؤ اور یہ گیٹ ہے پھر یہاں سے جاؤ گے ایمرجنسی ہے پھر سیدھی راہداری کی آ رہی اس پہ جاؤ گے اور سب تو یہ بھی ہدایت ہے آپ نے ہدایت تو کی ہے اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے موسل الالمطلوب کیا مانا میں نے پوچھا کہ یار فلاں ڈاکٹر صاحب کو میں نے ملنا ہے وہ کہا بس آئیے اس نے میرا ہاتھ پکڑا لے کے وہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا جناب یہ آپ کے مہمان ملے ہیں تو یہ بھی تو ہدایت ہے ایک نے صرف راستہ دکھایا دوسرے نے منزل پہ پہنچا تو اس لیے قرآن میں آدمی دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں اس منزل پہ پہنچا جو اصل ہماری اسی لیے جب مومن جنت پہ جائے گا وہاں کیا کہے گا اللہ حمد للہ ہلری دہازہ ببا گنا دن حدی اللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ راستہ بدلایا تو نہیں یہاں پہنچایا اگر آزادی نہ ہوتے تو کوئی ہمیں نہ پہنچا سکتا اس لیے کہتے ہیں کہ دن اسوات المستفیم کہ ہمیں اس منظر مقصود پہ پہنچا اور کسی طرح بعض المان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے سرات مانا یہ ہوتا ہے اللہ بدنا ہدایتی اللہ ہمیں ہدایت میں ثابت قدم رکھ آج ہم نماز پڑھیں نوز کل بھٹک جائیں گمراہ ہو جائیں بس ہو ساری نمازیں بھی گئی سب کتنے لوگ ہیں نوازی بدل گئے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ نمازیں پڑھنے والے بھٹک گئے اچھا کتنے لوگ ہیں فاسق فاجر شرابی کبابی اللہ نے پلٹا دیا اور جناب وہ متقیف رزگار بن گئے اس لیے آدمی دعا مانگتا ہے کہ یہ دن سراط الم علیہم تلین نامتا علیہم ویم اب سرا تلین انامتا دونوں بدل مبدل من ہوگا ذکر کیوں ہوا تاکہ وہ لوگ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے من وہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام بھی ہے جن کے پاس ہدایت بھی تھی استقامت بھی تھی اور آخر وقت تک ہدایت سے رہے وہ کون ہے صدی تین و شہذا صالحین و حسن ادا اب اگر مجھے سراج تو مل جاتا سڑک بھی مل جاتی سیدھی سڑک بھی مل جاتی لیکن کوئی سڑک پہ چلانے والا نہ ملتا بتانے والا نہ ملتا اس راستے کے عبور کرانے والا نہ ملتا تو پھر بھی کامیابی نہ ہوتی اس لیے اللہ نے فرمایا کابیاں بھی حاصل کرنی ہے ان کی رفاقت اختیار کرو ان کی معیت اختیار کرو کون ان نبیین نوین کا زمانہ گزر گیا سدی دین صالحین اللہ کے ہر طور میں جو صالح بندے ہوں ان کی صحبت اختیار کرو اس لیے اہدین دن اسرات اچھا اسی میں اب آپ نے اس بات کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اس کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ فرماتے فرواتے اندیمن یادیم اچھا میرے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں حضرت آتا ہے جب آئے ستا ابھی طالب حضور تشریف لائے کوشش کی کسی طرح میرا چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور میں یا اب بھی کل کلی متن ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو مجھے اپنے اللہ کے سامنے کیس پیش کرنے کا جھگڑنے کا موقع دے دو, دو بتلا تیرا آخری وقت ہے آخری وقت میں کلمے کا وہ وقاب نہیں جو آج جوانی میں ہوش میں سلامتی میں پڑتا ہے لیکن میں اللہ کے آگے تیرا کیس رکھنے کے قابل تو ہو جاؤں لیکن چاچا جا جا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو میں جانتا ہوں کہ تیری آنکھیں کھنڈی کر دوں لیکن میں آپ سے ڈرتا ہوں ساری زندگی میری برادری کہے گی ابھی تعلیم موت سے ڈر گیا قبر سے ڈر گیا اس لیے میں اس آر کو اپنے نام کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا ان اللہ دین آبائی اندی نبد الطلف میں اپنے باپ دادے کے طریقے پہ ہوں حضور اٹھائے بکانک ایبن حدین حضور بہت غمناک تھے غمگین تھے حضور کو بڑی پریشانی تھی کہ میرا محسن ہے میرا چچا ہے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دینے والا لیکن وہ بھی جہنم میں جائے گا اس لیے کہ کلمانی پڑا اللہ نے فرمایا میرے بدنی من بدتا راستہ دکھلانا تو تیرا کام ہے لیکن منزل مقصود پہ, پہ پہنچانا تیرا کام نہیں کافی ہدایت تیرا کام نہیں آپ کے ذمے ہیں کہ آپ نے دعوت دے دی آپ نے کلمے کے لیے کہہ دیا کل ان اللہ یہ کہنا آپ کے ذمے بلاہی کا اللہ کا دین پہنچانا آپ کے ذمے لیکن کسی کو منزل مقصود پہ پہنچا دینا اس کی توفیق دے دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو اللہ چاہیں گے دیں گے آپ نہیں دے سکتے اندازہ کریں اس لیے اب ہمیں ہدایت کمانا بھی سمجھ آ کہ ہدایت کا مفہوم کیا ایک ہے راستہ دکھانا اللہ نبی اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ راستہ دکھائیں لیکن اس کو منزل مقصود پہ پہنچا دیں کہ موت بھی اس کو ہدایت پہ اللہ کے کیا کتنے لوگ ہیں ہدایت پہ رہے بھٹکے اچھا جی اب اس کے بعد وہ شفا کرتے ہیں کہ المستقیم الذین علیہم غیر بحبوب علئی بغن یا اللہ ہمیں ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا نہ جن پہ تین نے غذب کیا نہ جو گمراہ ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جن پہ انعام جب ہو گیا جب انعام ہوگا تو وہ ساتھ بات ہے کہ اس پہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی انعم ہوگا تو گمراہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا جب مغزوب ہے تو کل مغزوب ان ضلع کل مغدوب ہر مغذوب گمراہ ہوتا ہے اور ہر گمراہ جو ہے مغزوب ہوتا ہے پھر ان کو علیحدہ علی کیوں کا مغدوب علیم ولیم نہ وہ جن پہ تو نے غذب کیا نہ وہ جو گمراہ ہوئے وہ کہتے ہیں تو جی کیا جس پہ غضب ہو گیا گویا گمراہ ہے اور جو گمراہ ہے وہ ہے اس پہ غضب ہے تو یہ دو چیزیں علیحدہ کیوں دکھائی بات کو سمجھے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بازی روایات با میں یہ آتا ہے کہ غیر مقبوب علیہم بلد وال وہ کہتے ہیں جن پہ غضب کیا گیا اس سے براد یہ حود اور جو گمراہ مرا دن سارا ہے یہی آج تو وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی مسلمانوں نے یہی تو بچپن سے پڑھا پڑھا ان کے دماغوں کو بھر کیا ہے نا یہود یہود نہ سارا ملعون ملون سارے تو اب تمہاری ہماری سلو کیسے ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے تو بچے بچے کے دماغ میں نفلت بری ہوئی ہے ہم سے اور پہلے دن سے قرآن ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ مغدود بلحم ہے یہ بال ہے یہ گمراہ ہے ان ان من بني لسان لیکن یاد رکھو یہ, بھی گلتا ہے یہ بھی اللہ کے دین پہ اور اسلام پہ لگا قرآن میں تو ایسے کتاب کی تعریف کی پھر وہ آئے کیوں نہیں پڑھتے ہو دل کتاب تاریخ اللہ بنواتے ایسی کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تم ڈھیر سارا سونا دے دو لیکن وہ احانت پر قائم رہے گا کبھی تعینت نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن عیسیٰ ابن مریم کے جو صحیح ماننے والے اللہ واری کیوں نہ یا سب نہ مریم ان کی تعریف کرتا ہے وہ تو آئے تھے آپ کو نہیں نظر آتی مغضوب مغروبی نظر آتی آخر وہ آئے تم کیوں نہیں پڑھتے اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہود بھی ہیں لیکن نصارہ بھی ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ زیادہ عداوت یہود مشرقین کو ہے لتا جنا اشدنا سیاداوت اللہ دودین آ من الحد ودینہ اشرک و لتا جنا دودین آمن دودین کالو نسوارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أضل إليهم تفيد أعينهم من الدمع اللہ نے فرمایا میرا ودی میں سارا ہیں لیکن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں ان میں بڑے بڑے علماء ہیں ان میں کسی شین ہیں ان میں بڑے بڑے راہب ہیں ان میں بڑے متا لوگ ہیں تکبر بھی کرتے اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھیں آنکھوں سے تر ہو جاتی ہیں بہ پڑتی ہیں یہ ساری اہل کتاب کی قرآن تعریف کریں وہ اس میں نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے آپ کو کاش کے امت کو کوئی ایک آدمی ملتا جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات کہیں لیکن بات وہی ہے کہ امت کی امت جو ہے نا اس وقت ہم مجموعی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ جس کا یعنی کوئی سپور نہیں کرتا جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اب دریا کا اترنا دیکھیں کہ جب دریا چڑھتا ہے تو اس کا چڑھنا دیکھے پھر اب اترنا کہ ہمارا کیا ورنہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاگنے تو ہر جگہ ان کو نہیں مشرقی کے بارے میں قرآن کا خطاب دیکھیں اور قرآن کہتے ہیں یا کتاب اے کتاب والو ان قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سے فکر ہے تو زبیہ حلال قرآن کہتا ہے اہل کتاب سے رشتے داری حلال نکاح کر سکتے ہو کیوں وہ باتیں ان کو نظر سے یاد اب یاد رکھو کہ کیوں غضب ہے یہ حوض پہ کہ انہوں نے علیہ السلام کا کہنا نہ مانا جب اپنے نبی کا کہنا نہ مانا تو کام آیا نا اپنے نبی کا کہنا نہ مانا تو ہمارے نبی کے کہنے کی بات تو نہیں ہے وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ کبھی کبھی وہ پوچھ رہتے ہیں نا ٹیلی ٹیلیفون پہ کبھی باہر کے ریڈیو والوں کا یا بھر کے میڈیا والوں کا موڈ آ جاتا ہے تو ہم فقیروں سے بھی کبھی کبھی رابطہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی یہ ایک حدیث پاک ہے آپ اس کو مانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر پتھر کے پیچھے بھی اگر کوئی یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر پکارے گا کہ دار یا مسلم ورائی یہودی برا مسلمان ادھر آؤ میرے پیچھے چھپا ہے حدیث ہے جی ہے تو کہتا ہے کہ جناب جب یہ حال ہو بہت کا تو کیسے مسلمانوں سے شروع ہو سکتی ہے میں نے کہا تو یہ تو دیکھو یہ واقعہ وقت کس وقت ہوگا حدیث تو تم نے پڑ دیا لیکن وقت کا خیال نہیں کیا وہ چونکہ اور کیا مطلب میں نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے تو پھر تو نسرانیوں سے کہو نا کہ تمہارا نبی ہمیں مروائے گا نا ان سے تو تم ملے ہوئے جھگڑا ہمارے ساتھ ہے تمہارا عقل کی بات کرو یہ واقعہ کب پیش آئے گا جب عیشا علیہ السلام آسمانوں سے اتر آئیں گے انہوں گا وہ ان شریبی ہے تو ان کا معاملہ ہے تم جانو اور وہ جانے ہمیں کیوں کہتے ہو ہم نے تو تمہیں مدینے میں بھی پڑھا دی ہم نے تمہیں خیبر میں بھی پڑھا دی دشمن بھی ہمیں سمجھتے ہو اور جب تم نے ہم نے تو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک نے تو میشاخ جو ہے ویسا مدینہ کی آج معاہدہ ہوا ہے ہوا یہودیوں کے ساتھ ہے اگر ہمارے نبی کے دل میں ایسا بہت ہوتا تو وہ تمہیں اتنی اہمیت کیوں دیتے اللہ کا قرآن یہ کیوں کہتا کہ بلا ہے کہ یہ ہوتا ہے ہم ضرورتیں یہ جب اسلام لائیں گے ان کو تمہیں ڈبل ثواب دوں گا ایک پہلے نبی پر ایمان لانے کا ایک محمد وہ پر ایمان لانے کا تو پھر وہ چونکا کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہاں میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی نا آپ کو تو صرف وہ چیز نظر آتی ہے جہاں مسلمان کو بدنام کر سکو جہاں مسلمانوں پہ الزام لگا سکو جہاں مسلمانوں کی نعوذ باللہ یہ ثابت کر سکو گے جی یہ تو بس, بس یہ تو مذہبی نوز بلّہ دہشت گرد ہے نعوذ باللہ سلم نعوذ باللہ اگر اور لیکن حقائق بھی نہیں آو گے تو بہر حال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یاد رکھو کہ ان پر اللہ کا رضب کیوں آیا دیکھو نا سراج الدین باسنیہ اللہ کے قرآن کو ان امتا انحم جن پہ تو نے انعام کیا وہ کون ہے ان نبی جین گزر نبیگ بزرگ گزر گزر سارے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تو اگل ان نبیوں کو یہ مغلوب گپ بنے یہ ہوئی صرف ہمارے دور میں آ کے بنے یا ان پر علیہ السلام کے زمانے میں آیا انہوں نے بت پرستی جو شروع کی یہ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور یہ جناب پوجن رکھ گئے اسی پر ان پر جو عذاب آئے پاکنے تو سوا روحاگے کو نقل فرمایا اچھا اسلام نے ان کو جب کہا کہ چلو جی جہاد کے لیے نکلتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی جہاد نہیں کرتے انہوں نے کہا جی نفیہ قومن جب باری بڑی بری طاقتور قوم ہے پہلے ان کو نکالو پھر ہم جہاد کریں گے ان کو تو نکالو جہاد کیسے کرو گے قوم اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کے اندر جب تم پھرتے رہے تو حضور اسلام اپنے نبی کے زمانے میں تم بھٹکتے رہے اچھا تم نے سے جو بھی اسلام لے آیا اسلام نے تو اسی نے سے لگا لیا عبداللہ اب السلام کون سے اسلام تو اتنی رواب داری ہے کہ جو منافقین کا یہودیوں کا سب سے بڑا سردار عبداللہ اب نے بھائی حضور نے اس کا جنازہ پڑھا اپنا کمی سے اتار کے اس کو قبر میں پہنایا حبور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود سے کہا کہ بھی ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے اس کی ہم چندہ کر رہے ہیں تاکہ اکٹھے ہو کے بےچارے کو جیل سے جیل سے چڑایا جائے تو تم لوگ بھی ہمارے حقیق چندہ چند تو جی ہاں ٹھیک ہے آپ چیف لے آئے جس دن آپ آئیں گے نا کتنا آپ فرمائیں گے ہم چندہ سے دیں گے یہاں حضور کو دعوت دے رہے ہیں اپنے ہاتھی کو اپنے قلعے کی دیوار کے اوپر بٹھا رہے ہیں پتھر لے کر بڑے بڑے فخرے کہ ہم دیوار کے ساتھ ہضون کو بٹھا دیں گے تم اوپر سے پتھر پھینک دے نا اس لیے ہمیشہ سمجھیں بات سمجھیں کہ غیب دل علیہم علی امبر پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف یہود و دسہرہ نہیں ہے کبھی ذکر جز کا ہوتا ہے مراد کل ہوتی ہے جن پہ تیرا غضب ہے اور جو وہ کرتا رہا ہے یعنی کافی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص تعین نہیں اچھا اگر ہم روایت عبداللہ ابن ابرجن آپ کو سامنے رکھ بھی دیں کہ اس سے مراد یہود و دسہرہ ہیں تو یعنی وہ بھی وہ اہم سال ہے یہ نہیں کہ یہود و نصارہ پر تو غضب ہے مشرقین پہ نہیں ہے یہود و نصارہ پہ تو اللہ کا غضب ہے اور آگ پرستوں پہ عادت پرستوں پہ مجوسیوں پہ ہندوؤں پہ بشریوں پہ نہیں ہے ڈاریوں پہ نہیں ہے شیوں ان پہ نہیں ہے نہیں تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ غیر بحدو پہ الہدوار اچھا دوسری بات ہے اچھی طرح سمجھیں کہ آدمی جو ہے نا یہ جی چار حالتیں ہوتی ہیں کیا معنی؟ اے اعتکاد بھی صحیح ہو عمل بھی صحیح ہوتے اچھا اے اعتقاد بھی غلط عمل بھی غلط یہ دو اے اعتقاد تو صحیح ہو عمل غلط ہو یہ تین اچھا عمل تو صحیح ہو اے اعتقاد غلط ہو یہ چار حالتیں ہوتی ہیں ان چار حالتوں سے کوئی بندہ دنیا کی کائنات میں نکل نہیں ہو. یا تو عقیدہ بھی ٹھیک ہے عمل بھی ٹھیک ہے یا عقیدہ ہی غلط عمل ہی غلط یا عقیدہ ٹھیک عمل غلط یا عمل ٹھیک عقیدہ غلط جس کے علاوہ پانچویں کو صورت بنی نہیں تھی. تو اب جناب آپ دیکھے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ قرآن نے کہا بہو اب دونوں میں فساد عقیدہ بھی ہے فساد عمل بھی ہے لیکن جن میں فساد عقیدہ ہے،, ہے ان پہ اللہ کا غضب آ گیا اور جو گمراہ ہے کیا مانا یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں نا گمراہ ہے عمل میں گڑبڑ ہے مگر اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے ساتھ اچھا تھا ہم لوگ وہ ابھی عقیدہ ہے لیکن گمراہ ہیں پٹری سے ذرا اترے ہوئے ہے وہ نصارہ ہو گئے اسی لیے یہ دیکھیں کہ حضور کی زندگی میں یہود سے تو جنگ ہوئی ہے لیکن نصارہ سے کبھی جنگ نہیں سرکاریں دو عالم کے زمانے میں نسارا سے جنگ ہوئی نہیں یہ سے ہوئی اچھا مشقین سے ہوئی مفت میں جران کا آیا انہوں نے جب بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے ہم سلو کہتے ہیں جزیہ دیں گے ہم آپ کے کتابیں رہیں گے اچھا جب سپریم پاور ہے ان کی حرکت ہرکی حضور مکے سے تبو کا گئے حضور کو خبر دی گئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کی حضور نے فرمایا کہ نہیں اب ہم باہر نکل کے لڑیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کو لے کے تبوک پہنچے اور اتنی طویل مدت بیٹھے تھے کہ نہ سارا حملہ کرنے نہیں آئے ان کے بادشاہ کو کہا گیا اکسایا گیا وہ اس نے اپنے جو قریبی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی سے جنگ ہم جیت نہیں سکتے اس لیے عقل بندی کا تقاضے یہی ہے کہ ہم لڑنے نہ جائیں کیوں اپنی قوم کو برباد کرواتے اچھا سارا نجران کے ساتھ حضور نے جب منادرہ کی آپ بات ہوئی پھر مباہرے کی دعوتی تو عبد المسیح کی قیادت میں وفد آیا تھا ساٹھ آدمیوں کا وفد تھا رات میں جب سارا اکٹھے ہوئے انہوں کہا کیا انہوں ہے کہا بالکل نویز سے مباہلا نہ کرنا وہ اللہ کا سچا نبی ہے اگر مباہرہ کریں گے ہم برباد ہو جائیں گے سلو کر جو کچھ مانگتے ہیں دے دو بس سلو کر انہوں نے نہیں لڑائی لڑی اس لیے اللہ تبارک اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا فساد عقیدہ والوں کا بھی فساد عمل والوں کا بھی کہ کبھی عقیدہ فاسد ہوتا ہے عمل ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا دوسری ایک بات بعض الباء نے کی ہے ان کی ابھی بادشاء اللہ بڑی اچھی اور بڑی ایجی بات انہوں نے کہا کہ اللہ جانتے تھے کہ حضور کی امت جو ہے نا اس میں ہندو بننے کا اتنا خطرہ نہیں کیونکہ ہندو اگر جو بنے گا تو ڈنڈے کے جو زبردستی نسبندی کرا دو یہ کرا رنگ دو بنگ ڈال دو فلاں ڈال دو زبردستی یا بوکھے ہیں غریب ہیں بےچارے تو ان کو بروڈی دے کے لالچ میں ورنہ کوئی اشریف آدمی عقل مند آدمی ہندو نہیں بنتا اچھا اسی طرح کوئی عقل مند آدمی جو ہے نا جی وہ سکھ بھی نہیں بنتا کوئی عقل مند آدمی جو ہے آگ کو بھی جلدی جلدی خدا نہیں مانتا کہ آپ سرست بن جائے خطرہ اگر تھا یہودیت یہودی تو نسرانی تھا کہ امت مسلمہ کو جب بھی فتنوں پر فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تو یہودیت تو نسرانی آج بھی مسلمان دیکھو کہ عقیدے کے اعتبار سے جو اس میں بری عادت عقائد ہے تشدد ہے افطراک ہے شرک ہے بدعات ہے وہ سب یہودیوں کا اثر ہے اور عمل کے اعتبار سے مسلمان جتنا بگڑا ہوا ہے لباس میں شکل میں صورت میں سیرت میں کھانے میں بیٹھنے میں وہ سارا نسارا کا اثر ہے یعنی آج بھی مسلمانوں میں وہی نفاق ہے جو یہودی میں نفاق اچھا یہودیوں میں جیسے تو شو تو افطراک ہے آج بھی مسلمانوں میں تو شطو تو افطراک ہے یہودی جیسے کہتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں نہ ہم اللہ و ڈاحبا کبھی کہتے ہیں نندمسر نارو اللہ یامم مہادا ہاں آزاد تو ہوگا لیکن چند دن اس کے بعد بس تو وہی جتنے دن عبادت کی تھی نا بچڑے کی بس اتنے دن ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو جیسے وہ متوزم ہے اسی طرح مسلمان بھی وہ ہیں کبھی ملتدم پہ کھڑے ہیں یا اللہ اور کبھی کہتے ہیں یا جاتا تو انہوں نے بھی وہی عقیدے کی خراب اچھا اور اپنے اعمال کے اچھا عقیدے کے علاوہ اپنے عمل میں کردار میں لباس میں سیرت میں صورت میں دیکھ لیں کہ آپ کس تقلید کر رہے ہیں جی مثال کے طور میں جی یہ اعتراض نہیں لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مسلم داری وہ کم اٹھانا اور فی فیس سوٹ پہننا اور بائیں ہاتھ سے چھری کانٹے پکڑ کے کھانا کھانا اور جناب اس کے بعد یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمانے یہ بھی ایک اس کی صلاحیتوں میں شامل ہے نا اور بہت بڑی پاکیزگی کے دعوے کرنے والے لوگ کے ایک ایک ایکجان میں دو بندے چائے نہیں پیتے کیوں جیوں کے جراثیم ہو جائیں گے اور پینٹ میں دو مہینے کا پیشاب جمع رکھتے ہیں پشتنجی نہیں فرماتے ہیں وہ بالکل ایسا سمجھے پیشاب روپ ہے کچھ نہیں ہوتا تو ہے برتن دوسرا استعمال نہ کرو عورت کو اگر پچاس بھی استعمال کرے بات ہوگا کل کل بات ہے کیونکہ ہمارے لوگ اندھے موت کے دور جاتے ہیں ان کے سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی ایڈوانس قوم اس سے بڑی جائز قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جو کچھ ان کے پاس ہے تو مسلمانوں کا چرایا ہوا ہے ان کے اپنے بلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے آپ مروب ہوئے ہوئے ہیں ان کے تو بلے میں کچھ ہے ہی نہیں وہ تو ساری کتابیں ہماری اسپانیہ سے اور داتا سے اور ساری کتابیں اٹھا کے مار لے گئے اسی لیے ایک بار ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کتابیں اپنے اجدا کی تو دل ہوتا ہے سی پارا میرا کہتا ہے دل دو ٹکڑے نہیں تین ٹکڑے ہوتا ہے کہ میرے باپ دادے کی کتابیں ہیں اور ان کے پاس پڑھی ہے اور یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کتابیں ہماری ہیں ہم نے قرآن فیف سے طویل لکھنا ہے جن نکالنے اس کام پہ رکھا ہوا ہے. تو کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ان دو قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ جانتے تھے کہ حضور کی امت بھٹکے گی تو ان دو کے فطرے میں مبتلا ہو اس لیے فرما دیا <تصفيق> کس لیے نو جن پہ غضب کیا گیا یہود نا وہ جو نصارہ ہیں اللہ سے دعا کے اللہ صبح اتنا عدل ایمان اللہ عمد اتنا حوصل خطام اللہ عمر اتنا فرد اعلیٰ فرحمد یارحم یا رحیم <تصفيق> لڑکی ہے جس کو حکومت سے پنشن ملتی ہے اور ایک دفتر سے اس کو زکوات کے پیسے بھی ملتے ہیں اصلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو زکوات کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو زکوات لینا ہی جائز نہیں تو لیکن وہ لے کے اگر کسی مستحق کو دے دیتی ہے اور نہ لے تو ہو سکتا ہے کہ پھر کسی کو نہ ملے دے اس نیت سے لے کے کسی غریب کو دے دے انشاءاللہ پھر تو کوئی حرج نہیں پر اصول یہی ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا مانا تبھی زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں نا کہ آپ کو اس کا مستحق سمجھ کے مستحقین کی فہرست میں تمہارا نام آئے گا تبھی دیں گے اور آپ مستحق تو ہیں نہیں اس کا معنی ہے کہ آپ کیوں بولیں گے کہ میں مستحق کو مجھے زواب دو تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ چھوڑ دیں اللہ دوبارک و تبارا جب ان کو اپنے خزانہ غیب سے دے رہے ہیں پینشن ملتی ہے کسی کی محتاج نہیں ہے اچھی بات یہی ہے کہ بچے آئیں اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه ربنا تقبل منا اننا قصرنا وعنينا طبعا صلى على خير خلق سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم